بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ صلی اللہ علیہ مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم افتح اللہ علینت کا ونشن رحمتہ یاد الجل والاکرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرض علوم کورس کے ہمارے اسباق چل رہے ہیں اور عقیدے کے باب میں ہم بہار شریعت حصہ اول عقائد کے باب سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلقہ عقائد بیان کر رہے ہیں بائیس عقیدے ہم بیان کر چکے ہیں اور تیئیسواں عقیدہ آج کے درس کے اندر ہم نے پیش کرنا ہے تیئیسواں عقیدہ فرماتے ہیں ہر بھلائی برائی اس نے یعنی اللہ تعالی نے اپنے علم عضلی کے موافق مقدر فرما دی لکھ دی ہر بلائی اور برائی اس نے اپنے علم عضلی کے موافق مقدر فرما دیے لکھ ہے دی جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہ لکھ لیا یعنی جو شخص جو کچھ کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اضلی کے ساتھ یہ چیز جان کر کے اس نے فلاں کام کرنا ہے اس نے فلاں کام کرنا ہے جو کچھ جس کسی نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اضلی کے مطابق وہی کچھ مقدر فرما دیا لکھ دیا تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا یہ خاص بات ہے جو کچھ ہم کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ساتھ یہ جان کر کہ فلاں شخص فلاں کام کرے گا فلاں شخص فلاں کام کرے گا جو کچھ ہم نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ مقدر فرمایا وہ لکھا یہ نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا وہ کچھ ہم کرتے ہیں بلکہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جان کر مقدر فرما دیا زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے پھلائی لکھتا تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا بعض لوگ عام طور پہ قوالیوں کے اندر اور اس طرح کے گویہ قسم کے لوگ اشار پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک ڈرم سا قوال ہے جو قوالی گاتا ہے اور کہتا ہے میں شرابی میں شرابی میں شرابی میں شرابی اور ایک شعر گاتا ہے کہتا ہے کہ لکھی تھی میرے مقدر میں تو پی میں نے اگر پی ہے تو کیا خطا کی ہے میں نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے اللہ میرے مقدر میں شراب لکھی اس وجہ سے میں نے پی نے لکھی اب جو کچھ تو نے لکھا وہ کچھ تو ہونا ہی ہونا تھا تو لہذا میں نے پی ہے تو اگر میں نے پی ہے تو اس کے اندر میری کیا خطا ہے اگر جرم ہے تو وہ تیرا ہے کہ تُو نہ لکھتا میں نہ پیتا جب ت نے لکھ دیا تو مجبوراً ایسے ہی مجھے کرنا پڑتا ہے یہ بہت بڑی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالی کی گستاخی ہے ایسے نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی لکھ دیتا ہے بندے کو وہ کچھ کرنا پڑتا ہے بلکہ اللہ تعالی نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جانا کہ فلاں بندہ فلاں کام کرے گا فلاں بندہ فلاں کام کرے گا جس میں جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالی نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جان کر وہ لکھا ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے لکھا تو اس لکھت کی وجہ سے مجبوراً ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے جس طرح کی یہ ڈرم کہہ رہا ہے کہ لکھی تھی تو نے میرے مقدر میں تو پی میں نے اگر پی ہے تو میں نے کیا خطا کی ہے یہ جرم میرا تو نہیں ہے اگر تو نہ لکھتا تو میں نہ پیتا کتنی سری گستاخی ہے اور کتنی بڑی جسارت ہے یہ عقیدہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالی نے وہ کچھ مقدر فرمایا وہ کچھ لکھا جو کچھ ہم کرنے والے تھے یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے پہلے یہ لکھت فرما دی اب ہمیں مجبوراً وہ کچھ کرنا پڑتا ہے بلکہ نہیں جو کچھ ہم کرنے والے تھے اللہ تعالی نے اپنے علم عزلی کے ساتھ یہ چیز جانی ہے کہ فلاں بندہ فلاں کام کرے گا فلاں بندہ فلاں کام کرے گا تو اللہ تعالی نے اپنے علم عزلی کے ساتھ یہ بات جان کر مقدر فرمائی ہے تو فرماتے تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا مجوسی وہ ہے جو تقدیر کا انکار کرے جو تقدیر کا انکار کرے وہ اس امت کا مجوسی ہے اور جو اتنی بڑی جسارت کرے کہ اللہ تعالی کے ساتھ جنگ کرنے لگ جائے اور کہے کہ مجھے کیوں پکڑتے ہیں فرشتے مجھے کیوں کہا جاتا ہے کہ میں شرابیوں میں جرم کرنے والا ہوں یہ تو اللہ تعالی نے لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تو میں نے پی ہے اگر میں نے پیا ہے تو اس کے اندر میری کیا خطا ہے الحاظ بلّہ پھر لوگ اس کی وہ قوالی بڑے دام کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں عشق رسالت کا بہت بڑا سبق ہے کتنی بڑی گستاخیاں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تو یہ تقدیر کا مسئلہ ذہن میں رکھنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اضلی کے ساتھ جانا کہ فلاں شخص فلاں وقت کے اندر فلاں جگہ میں یہ کام کرے گا جس نے جس وقت کے اندر جس جگہ کے اندر جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ساتھ یہ جان کر وہ لکھ دیا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا مجبوراً ہمیں وہ کچھ کرنا پڑتا ہے بلکہ جو کچھ ہم کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ساتھ پہلے ہی جان کر یہ مقدر فرما دیا ہے لکھ دیا عقیدہ نمبر چوبیس کے اندر تقدیر کی تین قسمیں بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں قضا کی تین قسمیں ہیں تقدیر کی تین قسمیں ہیں مبرم حقیقی معلق محض اور معلق شبیب و مبرم مبرم حقیقی وہ تقدیر ہے جو علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں اللہ تعالی نے کسی چیز کے متعلق لکھت فرمائی کہ ایسے ہونا ہے اور اس کو کسی شہ پر معلق نہیں فرمایا کہ فلاں سبب سے اس تقدیر نے ٹل جانا ہے اس تقدیر کے ٹل جانے کے متعلق علم الہی میں ہے ہی نہیں یعنی اس نے ٹلنا ہے ہی نہیں نہ ٹل جانے والی تقدیر مبرم حقیقی کہتے ہیں کہ علم ال کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے متعلق ہے اس کو کہتے ہیں مبرم حقیقی اور دوسری تقدیر ہے محض معل محض وہ تقدیر ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے لکھا کہ ایسے ہونا ہے ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کے صحیفوں کے اندر اس کا ٹل جانا بھی لکھ دیا کہ فلاں سبب کے بنا پر فلاں ذریعے کی بنا پر یہ تقدیر ٹل جائے گی کسی کام کے متعلق کسی چیز کے متعلق لکھا کہ ایسے ہونا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کے صحیفوں کے اندر فرشتوں کے رجسٹروں کے اندر اس کا ٹل جانا بھی مذکور ہے اس کو کہتے ہیں معلق محض مبرم حقیقی وہ کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھا کیسے ہونا ہے اور اس کا ٹل جانا نہیں ہے علم الہی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ ٹلے گی نہیں اس کو مبرم حقیقی کہتے ہیں اور معلق محض وہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھت فرمائی کہ ایسے ہونا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کے صحیفوں کے اندر واضح طور پر یہ مقدر فرما دیا گیا کہ اس نے ٹل جانا ہے یہ معلق محض اور تیسری قسم ہے تقدیر کی شبی بمبرم معلّہ شبی بمبرم یہ شبی مبرم بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ وہ تقدیر ہے کہ اللہ تعالی نے کسی چیز کے متعلق لکھا کہ ایسے ہونا ہے اور فرشتوں کے صحیفوں کے اندر تو نہیں لکھا کہ یہ تقدیر ٹل جائے گی تو لہذا جب فرشتوں کے صحیفوں کے اندر اس کا ٹل جانا مذکور نہیں ہے تو اس اعتبار سے فرشتوں کے صحیفوں کے اعتبار سے تو یہ مبرم حقیقی جو پہلے والی قسم ہے اس کے مشابے لیکن یہ مبرم حقیقی نہیں ہے کیوں اس وجہ سے کہ مبرم حقیقی وہ قسم ہے جو علم الہی کے اندر موجود ہو کہ یہ ٹلے گی نہیں لیکن معلّہ کے شبی میں مبرم وہ قسم ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا کہ یہ کام ایسے ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے کہ اس نے فلاں سبب کی بنا پر فلاں علت کی بنا پر ٹل جانا ہے تو لہذا یہ فرشتوں کے صحیفوں کے اعتبار سے شبیب مبرم ہے یعنی مبرم کے مشابہ ہے لیکن اللہ تعالی کے علم کے مطابق یہ معلق ہے یعنی اس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے تو تقدیر کی قسمیں ہوگا تین مبرم حقیقی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھت فرمائی کہ اس نے ایسے ہونا ہے اور ساتھ ہی ساتھ علم الہی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ تقدیر ٹلے گی نہیں یہ ہے مبرم حقیقی دوسری قسم ہے جس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھت فرمائی کہ ایسے ہونا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس لکھت کا ٹل جانا مٹ جانا فرشتوں کے صحیفوں کے اندر مقدر فرما دیا کہ فلاں سبب کی بنا پر فلاں علت کی بنا پر یہ تقدیر مٹ جائے گی اور تیسرا تس... ہے شبیب مبرم یہ وہ تقدیر ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھت فرمائی کہ ایسے ہونا ہے اور فرشتوں کے صحیفوں کے اندر تو اس کا ٹل جانا نہیں لکھا لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ تقدیر فلا علت فلا سبب کی بنا پر ٹل جائے گی اب یہ ہو گئی تقدیر کی تین قسمیں مبرم حقیقی معلق کے محض اور معلق کے شبیب بمبرم پہلی تقدیر کسی کی دعا سے اور کسی سبب سے بھی نہیں ٹلتی چونکہ اللہ تعالی کے علم کے اندر یہ بات موجود ہے کسی نے ٹلنا ہی نہیں ہے بعض نبیوں نے ایسی تقدیر کے متعلق دعا فرمائی یہ ٹل جائے جس طرح کے قوم لوگ پر جب عذاب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلط نے اللہ تعالی کے دربار میں عرض کی یا اللہ یہ عذاب ٹل جائے اور ان پر عذاب وہ آ چکا تھا کہ اللہ تعالی نے اس عذاب کو مقدر فرما دیا اور علم ال کے اندر تھا کہ یہ عذاب اب ٹلے گا نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے پکی لکھت فرما دی کہ اس نے ٹلنا ہی نہیں ہے ان پر جو عذاب تھا مقدر تھا وہ جو تقدیر تھی مبرم میں حقیقی تھی ابراہیم علیہ السلات نے دعا فرمائی وہ عذاب نہ ٹلا ابراہیم علیہ السلط نے بہت ہی آہذاری کی لیکن وہ عذاب نہ ٹلا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کو خلت نصیب تھی اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دے رکھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا فی قوم لوت ابراہیم علیہ السلات وسلام ہمارے ساتھ قومِ لود کے عذاب کے سلسلہ میں جگڑنے لگے اتنا اپنے آزاری کی اور اتنا کوشش کی اس عذاب کے ٹلنے کے سلسلہ میں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے خلیل آر انہ فرمایا اس سلسلے سے اراد کریے راز فرمائیے ان مردود ان پر وہ عذاب آ چکا ہے جس کے سلسلہ میں ہم نے پکا مقدر فرما دیا ان کے اوپر جو عذاب آ رہا ہے یہ مبرم حقیقی ہے یہ ٹلنے والا نہیں ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ مبرم حقیقی جو تقدیر ہوتی ہے یہ کسی کی دعا سے بھی نہیں تلتی اور دوسری مثال لیں قرآن پاک سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اعلان فرمایا کہ کفار کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی انہوں نے ہمیشہ دوزخ کے اندر رہنا ہے ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے ان کی بخشش و مفرت ہوگی نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا اور یہ تقدیر مبرم میں حقیقی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممانا سے پہلے دعا فرمائی منافقین کے لیے بار بار دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر اس تخم اولا تصم سب نمر رتن فلنگ اللہ لہم اے پیارے حبیب آپ ان کے لیے بخشش طلب فرمائیں یا نہ طلب فرمائیں آپ ستر بار بھی ان کے لیے بخش طلب فرمائیں گے تو فرمایا ان کی بخشش نہیں ہوگی جو اس وجہ سے کہ خلوط نار ہمیشہ دولت کے اندر رہنا ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ان کے حق میں مقدر ہو چکا ہے اور یہ تقدیر جو ہے مبرم حقیقی ہے یہ ٹلنے والی نہیں ہے تو لہذا تقدیر کی پہلی قسم مبرم حقیقی جو ہے یہ کسی کی دعا سے نہیں ٹلتی لیکن جو دوسری دو تقدیریں معلک کے محض وہ تقدیر کہ اللہ تعالیٰ نے لکھت فرمائی کہ ایسے ہونا ہے ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کے صحیفوں کے اندر اس کا ٹل جانا لکھا ہے یہ تقدیر عام مومنین کی دعا کے ساتھ ٹل جاتی ہے اور تیسری تقدیر ہے معلبی مبرم یہ عام بندوں کی دعا سے نہیں ٹلتی اللہ تعالیٰ کے پیارے ولی اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی دعا سے ٹلتی ہے جس طرح کہ حضور غوث سے پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ شان بخشی ہے کہ میں تقدیر مبرم کو ٹال دیتا ہوں یہاں پر تقدیر مبرم سے مراد قزائے مبرم سے مراد تقدیر شبی مبرم مراد ہے کیونکہ مبرم حقیقی جو تقدیر ہے وہ کسی کی دعا سے نہیں ٹلتی باقی اگر کوئی یہ کہے کہ تقدیر ٹل جاتی ہے اس کا کیا ثبوت ہے تقدیر لکھت مٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ لکھت فرما دے کہ اس نے ایسے ہونا ہے فلاں کام نے ایسے ہونا ہے فلاں عمر نے ایسے ہونا ہے تو پھر یہ مٹے گا کیسے اللہ تعالیٰ نے واضح طول پر قرآن پاک کے اندر سورہ راہ کی ایت نمبر 49 anciنگر فرما وِعِنْدَهُ عُمُّ الْ 74 فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے وَعِنْدَهُ عُمُّ الْكِتَاب اور اصل لکھت اسی کے پاس ہے اللہ تعالیٰ باضح طور پر إعلان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے جو تقدیل مبرم حقیقی ہے اس کو ثابت رکھتا ہے یہ کسی کی دعا سے بھی تقدیر مٹتی نہیں ہے اور دوسری جو دو تقدیریں ہیں وال محض اور شبیب مبرم یہ دو تقدیریں اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جب کسی اپنے پیارے کی شان کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو ان کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر اس تقدیر کو مٹا دیتا ہے تو یہ تقدیریں اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی دعا کے ساتھ مٹ جاتی ہیں عام طور پر دیابنا یہ سوال کرتے ہیں کہ جو کچھ تقدیر کے اندر لکھا ہے وہی کچھ ملنا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے دربار میں جا کر ان سے دعائیں کیوں کرواتے ہو عام طور پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جو کچھ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے ہونا تو وہی کچھ ہے تم اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے دربار میں جا کر دعائیں کیوں کرواتے ہو ہونا تو وہی کچھ ہے جو تقدیر میں لکھا ہے تو ان کا پہلا جواب ہم الزامی دیں گے کہ اگر یہی بات ہے کہ ہونا وہی کچھ ہے جو کچھ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے اور تمہارا اس تقدیر پر اتنا ایمان ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ کبھی دبئی جاتے ہو رزق کمانے کبھی جناب سعودیہ جاتے ہو رزق کمانے کبھی جناب اے والا انگلینڈ کے اندر رزق کمانے جا رہے ہو کبھی کس جگہ پہ کبھی کس جگہ پہ جو کچھ لکھا ہے وہ تو ملنا ہے لہذا رزق کے پیچھے اتنا کیوں دوڑتے ہو کبھی دبئی جا رہے ہو کبھی سعودیہ جا رہے ہو کبھی ہانگ کانگ جا رہے ہو کبھی جناب والا انگلینڈ کے اندر جا رہے ہو لندن میں جا رہے ہو جب تقدیر کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی کچھ ملنا ہے تو یہ کیوں کرتے ہو اگر تم کہو کہونا وہی کچھ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنا ہاتھ پاؤں مارے اور اگر ہم رز کے حلال کے اندر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ادر دے گا اور اگر رزق کا ہم حرام ذریعے سے کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی تو یہ ہمارا ایک امتحان ہے ہونا وہی کچھ ہے جو کچھ مقدر ہے لیکن یہ اللہ تعالی نے رزق حلال کمانے کا ہمیں حکم دیا ہے ہے گا کہ ہونا وہی کچھ ہے جو کچھ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے وہ پر حقیقی تقدیر تو ٹلتی ہی نہیں لیکن جو دوسرے دو تقدیریں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹالنا مقدر رکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو جب وسیلہ تلاش کرو گے تو اللہ تعالی اپنے اس پیارے کے واسطے اور وسیلے سے تمہاری وہ بلا ٹال دے گا تو تقدیر کی تین قسمیں مبرم حقیقی معلق کے محض اور معلق کے شبی مبرم اب کتاب کی جانب آئیے اور ایک عبارت سنیے فرماتے ہیں قضاء کی تین قسمیں مبرم حقیقی کے علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں اور معلّ محض کے صحف ملائقہ میں فرشتوں کے رجسٹروں میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا زہر فرما دیا کہ فلاں سبب سے یہ تقدیر ٹل جائے گی اس کو معلّ محض کہتے ہیں اور معلاک شبیب مبرم کہ صحف ملائقہ میں اس کی تعلیق اس کا ٹل جانا مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق مذکور ہے کہ یہ فلاں سبب سے فلاں علت سے یہ تقدیر ٹل جائے گی فرماتے ہیں وہ جو مبرم حقیقی ہے یعنی جو تقدیر کی پہلی قسم ہے مبرم حقیقی اس کی تبدیل ناممکن ہے وہ تقدیر بدل نہیں سکتی اکابر محبوبہ خدا اگر اتفاقاً یعنی جان بوجھ کر تو ایسے نہیں کرتے لیکن اگر اتفاق تن اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے ایک مثال پیش فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ملائکہ قوم لوت پر عذاب لے کر آئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علا نبی علیہ السلاط والتسلیم تسلیم کے رحمت محضا تھے محض اللہ تعالی کی رحمت تھے کہ ان کا نام ہی ابراہیم ہے یعنی اب رحیم مہربان جگڑنے لگے ان کا رب فرماتا ہے عذاب کے سلسلہ میں اللہ تعالی سے مجازلہ فرمانے لگے یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرما دیا ہے یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ایک عبارت لا رہے ہیں جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے کہ کلام اور چل رہا ہو زمن کوئی بات آ جائے تو اس کے متعلق کوئی بات کر کے پھر اپنے موضوع کی جانب چل پڑنا تو یہ جو ضمنی بات آ جاتی ہے اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ پرانے عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبہ خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور یعنی اللہ تعالی کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا جس طرح کہ آپ دیا بنا کہتے ہیں کہ محمد و علی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ تو ایک زمین کا ذرہ تک نہیں ہلا سکتے فرماتے حالانکہ اپنی برگاہ میں اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک آواز سنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب السلط وسلام سے دریافت فرمایا یہ کون ہے عرض کی موسا علیہ اللہ سلام فرمایا اپنے رب سے اتنا تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں عرض کی کہ ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی یعنی ہے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں تو دیکھیں موسیٰ علیہ اللہ تعالی سے اونچا اونچا کلام کر رہے ہیں جب آئے کریمہ بالا سوف یوتی کربوں کا نازل ہوئی اللہ تعالی نے فرمایا بے شک ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلہ میں اللہ تعالی نے فرمایا اے حبیب میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو میں راضی نہ ہوں گا کہ اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو فرمایا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا تو یہ شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت عزت و وجاہت ختم ہے صلوات اللہ تعالی وسلم مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالی سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جگڑے گا جیسا طرز خا کسی قرض دار سے یہاں تک کہ فرمایا جائے گا اے کچے بچے اپنے رب سے جگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا فرماتے ہیں خیر یہ تو جملہ مترجا ہے تھا مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین النس جو انسانوں کے اندر شیطان ہے برے عقیدے رکھنے والے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں یہ انسانوں کے شیطان ہیں شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جنوں میں شیطان ہوتے ہیں ایک انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں جنوں کا شیطان تبلیس اور وہ شیطان ہے اور انسانوں کے شیطان جو برے عقیدے رکھنے والے ہیں یہ انسانوں میں سے شیطان ہے تو فرماتے ہیں ان انسانوں میں سے جو شیطان ہے ان کی خباصت کا دافع تھا کیونکہ یہ قوم قوم لوت پر عذاب قدائے مبرہ میں حقیقی تھا تو خلیل اللہ علیہ صلاۃ وسلام اس میں جگڑے تو انہیں ارشاد فرمایا ابراہیم و عارت الحاظ ان آتیم عذاب الغیر مردود اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں ہے تو یہ پہلی تقدیر کے متعلق مثال دی ہے فرمایا مبرم حقیقی جو تقدیر ہے یہ کسی کی دعا سے نہیں ٹلتی ایک مثال انہوں نے پیش کیا اور دوسری میں نے قرآن پاک سے پیش کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب منافقین کے حق میں دعا فرمائی تو اللہ تعالی نے فرمایا اگر ستر بار بھی ان کی بخشش کے لیے دعا فرماؤ تو ان کی بخشش نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے اور یہ تقدیر مبر حقیقی ہے اب دوسری تقدیر کے متعلق بات کرتے ہیں اور وہ جو زیر قدائے محلق ہے یعنی فرشتوں کے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ تقدیر ٹل جائے گی اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے یعنی یہ تقدیر عام ولیوں کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے اور وہ جو متوسط حالت میں ہے یعنی شبیب و مبرم جسے صحف ملائک کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ فرشتوں کے صحیفوں میں اعتبار سے تو وہ مبرم حقیقی کی طرح ہے تو فرماتے ہیں اس تک خباس اکابر کی رسائی ہوتی ہے حضور سیدم رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو فرماتے ہیں کہ میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں یعنی شبیب و مبرم کی بات ہے اور اسی نسبت حدیث میں فرما انت دعا يرد القضاء کی نسبت کی ہے کس میں تین مبرم حقیقی دعا تقدیر یہ کسی کی دعا سے نہیں ٹلتی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ ٹلے گی ہی نہیں اور دوسری معلّہ کے محض جس کے متعلق فرشتوں کے صحیفوں کے اندر لکھ دیا کہ یہ تقدیر ٹل جائے گی تو یہ عام ولیوں کی دعا سے ٹل جاتی ہے اور تیسری تقدیر ہے شبیب مبرم یہ عام ولیوں کی دعا سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص مقرب ولی ہوتے ہیں ان کی دعا سے ٹلتی ہے